نگاہ ڈالے اور اس طرح امکان بھر کے تدبر و تفکر کے بعد نہایت ٹھنڈے دل سے کسی نتیجے پر پہنچی ایوان کے پیش نظر مقصد کے راستے میں جب کوئی موانعات آتے ہیں تو اس کے جذبات میں شدت آ جاتی ہے الفاظ دیگر یوں کہیے کہ اس کا غصہ تیز ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ مدافعت کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا لیکن انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ جب اس کی راہ میں دشواریاں حائل ہوں تو ان پر اور بھی زیادہ ٹھنڈے دل سے غور کرے اور کامل سکون و اطمینان سے ان کا حل سوچے حیوانات کے جبلی تقاضوں پر فطرت کی طرف سے کنٹرول عائد ہوتا ہے بڑے سے بڑا خونخار درندہ بھی جب تک اسے اپنی حفاظت کے متعلق کسی خطرے کا احساس نہ ہو یا اسے بھوک نہ ستائے کسی پر حملہ نہیں کرتا جب کسی بیل کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر اسے اس کی پرواہ نہیں رہتی کہ باقی ماندہ چارہ کون کھا رہا ہے حتیہ حیوانات کا جنسی تقاضا بھی جو جبیلی تقاضوں میں شریک ترین تصور کیا جاتا ہے فطرت کے اشارے کے بغیر بیدار نہیں ہوتا لیکن انسان کے جبیلی تقاضوں یعنی جذبات پر فطرت نے اپنا کنٹرول عائد نہیں کیا اسے جذبات پر خود کنٹرول عائد کرنا پڑتا ہے اور یہ کنٹرول عقل و فکر کی روح سے ہی عائد کیا جا سکتا ہے لہذا عقل و فکر و دانش و بینش باعث شرف آدمیت اور موجب میں جوہر انسانیت ہے اور جبیلی تقاضوں یعنی جذبات کی بے باقی حیوانیت سے بھی پست سطح زندگی کا مذہب جہاں تک سبھی قوتوں کا تعلق ہے انسان حیوانات کے مقابلے میں بڑا کمزور واقعہ ہوا ہے نہ اسے ہاتھی جیسی طاقت حاصل ہے نہ شیر جیسی قوت درندگی نہ یہ ہرن جتنا تیز دوڑ سکتا ہے نہ خقاب جیسا بلند اڑ سکتا لیکن وہ ان تمام حیوانات کو اپنی عقل و فراست کے زور سے مغلوب اور تابع فرمان بنا سکتا ہے فطرت کی طرف سے سب انسان یکساں واجب التکریم پیدا ہوئے تھے لیکن جب انسانی معاشرہ میں میری اور تیری کی تفریق و تخصیص پیدا ہوئی تو ان لوگوں نے جو اپنی حد اقتدار کو حدود فراموش اور اپنے جذبہ ہرس و آز ویو نا آش بنانا چاہتے تھے اس سوال پر غور کیا کہ اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کو اس طرح اپنا تابع فرمان بنا کر ان کی محنت کے ماحصل کو غصب یعنی ایکسپلائڈ کیا جائے انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے عظیم الجثہ حیوانات کو اس لیے مغلوب کیا جا سکتا ہے کہ وہ عقل و فکر سے آری ہوتے ہیں اس لیے دوسرے انسانوں کو اپنا متی اور فرما پذیر بنانے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں کسی طرح عقل و فکر سے بیگانہ بنا دیا جائے ان کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں کو مفلوج اور رفتہ رفتہ مسلوب کر دیا جائے عزیزہ نے گرانی قدر آپ تاریخ انسانیت پر غور کیجیے آپ دیکھیں گے کہ انسانوں میں باہمی کشمکش بیٹل آف وٹس یعنی اپول کی جنگ مسلسل چلیا رہی ہے حاکم و محکوم عامر و معمور متاع و متی مقتع و مقتد عاجر و مستاجر محتاج و مستغنی کی تفریق و تمیز کسی کشمک سے پہن کے مختلف مظاہر ہیں جو زیادہ زیرت اور چالاک تھے انہوں نے ایسے انداز اور طریقے وضع کیے جن سے ان لوگوں کو جو نسبتاً کم عقل و فہم کے مالک تھے اپنے دام تصویر میں لے آئے اور اس طرح گوشائے سیاست میں حاکم و عامر دنیائے مذہب میں مقاع و مقتد اور جہان معیشت میں ربوں کو مزاحلہ اور اینداتا بن بیٹھے اس کے بعد ایسا انتظام کیا کہ محکوم و محطی و محتاط طبقہ کی فکری کی عقل و فکر کے چراغ گل کر دیے جائیں ان کی فکری صلاحیتیں ابھر نہ پائیں اس نظام کو یہ غور ترتیب اس نظام کو جس کی روح سے انسانوں کے عقل و فکر کے چراغ گل کیے جاتے ہیں مذہب کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے آپ اس لفظ کو سن کر شاید چونک اٹھیں کیونکہ مذہب کا تصور تو عام طور پر کچھ اور ہوتا ہے لیکن میں نے جو کچھ ارض کیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے مذہب نجات حاصل کرنے کے ذریعے ہی کا نام نہیں یہ تو مذہب کا ایک گوشہ ہے ہر وہ نظام جو عقل و فکر کی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کا تابے بنائے مذہب کہلاتا ہے خواہ وہ دہریت کا نظام ہی کیوں نہ ہو خدا کی طرف سے عطا کردہ دین اس نظام کے خلاف چیلنج ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہے آپ نے دیکھا نا کہ اپنوں کو مفلوج اس لیے کیا جاتا ہے کہ دوسروں کو اپنا محکوم اور مٹی بنایا جائے دین سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہے کہ ماں کا نا اَن اللہ الکتابل حکم و نبوت سنما یقول عبادل لی کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہاں اسے قوانین حکومت اور نبوت بھی کیوں نہ حاصل ہو کہ وہ دوسروں دوسرے لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے نہیں بلکہ میرے معقوم اور فرما پذیر بن جاؤ یہ دین کا سب سے پہلا اعلان ہوتا ہے جسے وہ بغرض اختصار لا الہ الا اللہ کے نظریہ حیات کی شکل میں پیش کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ جب دنیا انسانیت میں ایسا انقلاب عظیم لائے گا تو وہ سب سے پہلے اس اصل و بنیاد کو اکھیڑے گا جس پر انسانی تغلب استبداد اور استحصال کی عمارت اس اسکوار ہوتی ہے یعنی فرآت سیاسی استبداد خامانیت مذہبی اقتدار اور قانونیت معاشی استحصال کی عمارت وہ ان اگلال و سلاسل کو توڑے گا جن میں انسانی عقل و فکر کو جکڑ دیا گیا تھا اور ان برفانی سم کو اٹھا کر پھینک دے گا جن کے نیچے عقل و شعور کو دبا کر مفلوج کر دیا گیا تھا پران کریم نے جب حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط کا مقصد یہ بتایا کہ وہ یزا انہم ہم اسر ہم اغلال اللہ علیہم تو اس کا مفہوم یہی تھا یعنی انسان کو انشکوں سے آزاد کر کے وہ ایسا انتظام کرے گا کہ اس کی فکری صلاحیتیں نشو و پاتی ہوئی بلند سے بلند تار ہوتی جائیں تاکہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا معصوم و مکی بنا کر ان کی محنت کو غصب نہ کر سکے آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیے آپ کو اس کے ورق, ورق پر اپل و شعور کی اہمیت اور فیموس فراست کی عظمت تابندہ حروف میں لکھی ملے گی سورا آرات میں ہے کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ جہنم کے مستحق قوم سے لوگ ہوتے ہیں اسی زندگی میں وہ بتا رہا ہے کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ کون اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے سنیے عزیزہ نے مان کہ وہ اس مخلوق کی نشانی کیا بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لہم قلوب لا یقف کا جو سینے میں دل تو رکھتے ہیں لیکن ان سے عقل و فکر کا کام نہیں لیتے و لہم آئن اللہ سے جو آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے و لہم آزان اللہس میں جو کان تو رکھتے ہیں لیکن ان سے سننے کا کام نہیں لیتے اولائے کا کل انعام یہ لوگ انسان نہیں حیوانات کے مانند ہوتے ہیں بل ہم عدل بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ گم کردہ اولائے کا ہم الغا اس لیے کہ یہ ذرائع علم رکھنے کے باوجود بے خبر اور بے علم رہتے ہیں دوسری جگہ ہے کہ جہنم میں داخل ہونے والوں سے اس کا داروغ پوچھے گا کہ تم کس جرم کی پاداش میں یہاں آ وہ جواب میں کہیں گے کہ اس جرم کی پاداش میں کہ جو لوگ ہم سے اپن و فکر سے کام لینے کے لیے کہتے تھے ہم ان کی بات نہیں سنتے تھے لو کننا نسم او نا ما لو ماں کننا تھی اسحادث سریر اگر ہم ان کی بات سنتے اور اپن و فکر سے کام لیتے تو ہمارا شمار اہل جہنم میں کیوں ہوتا سورہ یاسین میں ہے کہ ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ تمہیں متنوع کیا گیا تھا کہ اپنے بے باک جذبات کے پیچھے نہ لگنا اور اپن و فکر سے کام لینا تم نے ایسا نہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ جہنم ہے جس سے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا آسمانی انقلاب کے اس پیامبر عظیم نے صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت پیش کی تو کہا کہ ادو علا بسیرتن ان عنا و من تبانی میں جو تمہیں خدا کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں تو علاوجل جی البصیرت دعوت دیتا ہوں میں بھی ایسا کرتا ہوں اور میرے متبعین کی بھی یہی روش ہوگی تم اس پر عقل و فکر کی روح سے غور کرو علم و بصیرت کی روشنی میں اسے پرکھو اگر تم اس طرح اس کی صداقت پر مطمئن ہو جاؤ تو قلب و دماغ کی کامل رضامندی سے اس کا اعتراض کرو اسے ایمان کہتے ہیں اس میں کسی قسم کا جور و اکراہ نہیں جبر و استقداد نہیں کلل حق من رب فمن شاء اصل یمن یا یامن شاہ اصل یقر اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آگیا ہے اب تم میں سے جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے واضح رہے قرآن کریم نے جب کہا ہے کہ لا اقرا حافظ دین تو اس کے یہی معنی نہیں کہ اسے تم, اسے تم سے بزور شمشیر نہیں بنوایا جائے گا یہ تو جبر و اقرا کی ایک شکل ہے اس سے کہیں زیادہ جورو و یہ ہے کہ انسانی عقل و فکر کو محلوج کر کے اس کسی سے کوئی بات منوائی جائے یہی وجہ ہے کہ دین اپنے آپ کو فوق الفطرت نو اور محیر القول کرامات کے زور سے نہیں منواتا قرآن کے اولین مخاطب جو مذہب کے خوگر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مو طلب کرتے رہے اور حضور ان سے ہر بار یہی فرماتے رہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنی عقل و فکر سے کام دے کر دیکھو کہ میری دعوت حق و صداقت پر مبنی ہے یا نہیں اور تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے تم سے اپنی بات منوا لوں نہ کہ آپ ان سے تاقید فرماتے کہ انسانی زندگی کا یہ بنیادی اصود یاد رکھو کہ لا تقوال کا بہی علم جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگا کرو یاد رکھو ان سما وسور ولف عادق الو الا کا کانا الف و مسولہ سماعت بسارت اور فہم و ادراک ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پوری تحقیق کے بعد ایسا فیصلہ کیا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو عقل و بصیرت کی روح سے پیش فرماتے اور اپنے مخالفین سے کہتے کہ ہاتم برہانت انکن کو ان کو خوالگین تم اگر سچے ہو تو اپنے دعوے کی تاریخ و دلی و برہانتے آندری سے نہ میں کوئی بات منوانا چاہتا ہوں نہ تم منواؤ میں بھی اپنی بات کی تعلیم میں درائد و برہین پیش کرتا ہوں تم اگر اسے رد کرتے ہو تو تم بھی عدیم و برہان کی روپ سے ایسا کرو ان تفریحات سے واضح ہے عزیزان گرامی قدر کہ قرآن کریم اپنے فکر کو کس قدر اہمیت دیتا ہے اس سلسلے میں سورہ طباء کی ایک آئے ایسی جامع ہے جس میں قرآن نے تمام تفاصیل کو چند الفاظ میں سمٹا کر رکھ دیا ہے اور اگر کہا جائے کہ کوئی اس بات میں حرف آخر ہے تو اس میں کچھ بھی مبالغہ نہیں ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر اپنی دعوت کو پیش کرتے رہے اس کے لیے آپ نے مختلف قرق و اسالیب اختیار فرمائے یہ ظاہر ہے کہ قرآن تعلیم کے متنوع گوشے ہیں یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو محیط ہے اس کی تعلیم کی وسعتیں حدود فراموش اور اس کے موضوع قیود ناش نہ ہیں لیکن آپ غور کیجئے کہ اس قسم کی تعلیم کا مبلک اپنے مخاطبین سے کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنا چاہتا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں صرف ایک بات پل انما آئے تو <دَتَن> میں تم سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بات کس قدر اہم اور بنیادی ہوگی وہ ایسی بات ہوگی جس میں اسلام کی ساری تعلیم کا نچوڑ آ جائے ظاہر ہے کہ ایسی بات سننے کے لیے ہر مخاطب آبادہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ ان سے کہتے ہیں کہ انتقوم ہے مسنا و خوراد مسنا و خرادا اس بات کے سننے کے لیے اگر تم سب کے سب رکنا نہیں چاہتے تو تمہاری مرضی تم ایک ایک دو دو کر کے ہی رک جاؤ اور اللہ کے لیے کھڑے ہو کر میری بات سن دو بات تو میں تم سے صرف ایک کہنا چاہتا ہوں جب آپ نے اس طرح ان کی توجہات کو اپنی طرف مرکوز کر لیا کو فرمایا کہ وہ ایک بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہے سنیے عزیزان امان. وہ ایک بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ تتا کرو تم سوچا کرو بس یہی تھی وہ ایک بات جو میں تم سے کہنا چاہتا تھا اگر تم نے اپل و فکر سے کام لینا شروع کر دیا تو میرا مرحلہ آسان ہو جائے گا آپ کو عزیزہ نے گرامی قدر معلوم ہے کہ قرآن کریم کی روح سے مومن کی بنیادی خصوصیت کیا ہے یعنی وہ خصوصیت جس کے بغیر ایک انسان مومن نہیں کہلا سکتا بڑی غور طلب بات ہو گئی نا یہ سنیے اور غور سے سنیے کہتا ہے کہ ولزینہ مومن وہ لوگ بھی ہیں ایزا زب کے رو بے لام مومن وہ ہیں کہ اور تو اور جب ان کے سامنے آیات خداوندی بھی پیش کی جاتی ہیں تو ان پر بھی بہرے اور اندے بند کر نہیں گر پڑتے ہمارے یہاں عزیزا نیمن لفظ ایمان کا انگریزی زبان میں ترجمہ فیتھ کیا جاتا ہے یہ غلط ہے ایمان فیتھ یعنی اندھی عقیدت نہیں یہ اس اعتراض حقیقت کا نام ہے جو دل و دماغ کے پورے اطمینان کے بعد اقل فکر کی روح سے کیا جائے جسے آپ کنوکشن کہہ سکتے ہیں مذہب کی بنیاد فیت یعنی اندھی عقیدت پر ہوتی ہے دین علاوجیل بصیرت بائی کنویکشن اختیار کیا جاتا ہے مذہب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بم سب زیادہ رنگین کن گرد پیرے مغاں گویت پیرے مغاں اگر یہ کہہ دے کہ مسلح اٹھا کے اگر شراب کے مٹکے میں ڈال دے تو آنکھیں بند کر کے ڈال دے کہ سالق بے خبر نہ بے ہو رسم منزل منزلہ۔ ت تو نہیں جانتا وہ جانتا ہے جو کہتا ہے کرتا چلا جاتا آنکھیں بند کر کان بند کر آگوش بند کر لب بندو گوش بندو چشم بند اس کے بعد نورے مارفت اندر داخل ہو جاتا پتہ نہیں کہڑے رستے جانتا اور دین یہ کہتا ہے ریزانحمان بھی آئے کہ خدا بندی آپ کے سامنے آئی مذہب یہ کہتا ہے کہ بم ایس زیادہ رنگی کنگ گرد تیرے مغان گوئے کہ سالک بے خبر نہ بوت زراہو رسم منزل ہے اور دین یہ کہتا ہے کہ سالک تو ایک طرف تم خدا کی بات بھی سوچے سمجھے بغیر نہ مانو اس سے واضح ہے کہ دین در حقیقت مذہب کے خلاف چیلنج ہے اور ضمن اس سے یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے ہو آگئی ہوگی کہ میں نے جو اپنی کتاب کا نام اسلام ایک چیلنج ٹو ریلیجن رکھا تھا تو وہ قرآن ہی کی پیش کردہ حقیقت پر مدنند پران کریم نے جذبات عقل اور رہی کے تعلقات کو دو آیات میں اپنے مخصوص اس نے ایجاز کے ساتھ بیان کر دیا ہے تین چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی انسانی جذبات وہی جنہیں حیوانات کی ضمن میں انسٹنکٹس یا جبلتیں کہا جاتا ہے انسانی عقل و فکر جسے وجہ شرف انسانیت میں نے ارض کیا ہے اور وہی کی روشنی آپ غور کیجئے قرآن ان تینوں کے تعلق کو کس خوبصورتی سے بیان کرتا ہے بڑی ہی غور طلب اور مان خیز بات ہے عزیزہ نمان سورہ جاسیہ میں ہے پہلے وہ لوگ جو جذبات کے پیچھے چلتے ہیں افرائے تھا منتخ کیا تم نے اس شخص یا اس قوم کی حالت پر بغور غور کیا ہے جس نے اپنے جذبات ہی کو اپنا خدا بنا لیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اد اللہ اللہ وہ علم و بصیرت رکھنے کے باوجود صحیح راستے سے بھٹک گئے وہ ختم اعلی سمے ہی و قلب ہی وہ جلا اعلی ہی اور اس کے سننے دیکھنے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو گئیں فَمَن اللہ جو اس طرح جذبات سے مغلوب ہو جائے اسے صحیح راستہ کون دکھا سکتا ہے یعنی جب انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو اس کا علم اسے کچھ فائدہ نہیں دیتا اور اس کی فکر و دانش کی صلاحیتیں ناکارہ ہو جاتی دوسری جگہ ہے کہ تم تاریخ کے اوراض پر غور کرو اس میں تمہیں ایسی قومیں دکھائی دیں گی جو بڑی بڑی وسیع و عریض سلطنتوں کی مالک تھیں نہایت درخشندہ تابناک تہذیب کی حامل تھیں علم و فضل میں ان کا مقام بہت بلند تھا ان کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں بڑی نمایاں تھیں لیکن اس کے باوجود وہ تباہ اور برباد ہو گئی یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے علم اور عقل کو مستقل اقدار خداوندی کے تابے نہ رکھا ہما اغنا ان ہم سمو ہوں بلا ابسارو ہوں ولا اف ادا تو جب انہوں نے اقدار و قوانین خدا سے انکار کیا اور سرکشی برتی تو ان کا علم و بصیرت ان کے کسی کام نہ آیا اور وہ تباہی کے جہنم میں جا گری اس دعوے کی شہادت کے لیے ہمیں تاریخ کے اورق کو پیچھے کی طرف الٹنے کی ضرورت نہیں خود ہمارے زمانے میں اقوام مغرب کی حالت اس کی شاہد ہے علم و عقل کا یہ عالم کہ اس سے پہلے کوئی اور قوم شاید ہی اس بلندی تک پہنچ پائی ہو اور اس کے باوجود جہنمی زندگی کی یہ کیفیت کہ شاید ہی کوئی قلب ایسا ہو جسے اطمینان نصیب ہو یہ اس لیے کہ ان اقوام نے اپنے حیوانی جذبات کو عقل و بصیرت کے تابع نہیں رکھا اور عقل و بصیرت سے مستقل اقدار خداوندی کی روشنی میں کام نہیں لیا اقبال کے الفاظ میں اثر حاضر کے انسان کی کیفیت یہ ہے کہ عشق نہ کہہ دو فرد می غزدش صورت مار کیا عجیب نقشہ کھینچتا تھا یہ شخص مومنانہ فراست اس سے حاصل تھی قرآن کے نور بصیرت سے تمام چیزوں کا جائزہ لیتا تھا اور پھر اس نے بیان کی صلاحیت سے بھی فطرت نے اسے ایسا نوازا تھا کہ باعد و شاید کہتا ہے عصر حاضر کا انسان مغرب کا انسان عشق نہ کہہ دو می غزہ سورت مار کیوں عمل کو تابع فرمان نظر کرنا سکا اور ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا جس نے سورج کی شع کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کرنا نہ سکا ان تصریحات سے واضح ہے کہ دین کا اثاسی اصول یہ ہے کہ انسانی جذبات کو عقل و بصیرت کے تابع رکھا جائے اور عقل و بصیرت سے اقدار و قوانین خداوندی کی روشنی میں کام لیا جائے جو وحی کی روح سے عطا ہوتے ہیں دین کا یہی نظام ہے عزیزہ نے مانا یہ تھا وہ دین جو خدا نے نو انسانی کی رہنمائی کے لیے دیا تھا اس کی روشنی میں حضور نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام متشکل فرمایا جس میں کوئی فرد کسی دوسرے فرد کا محکوم نہ تھا اس میں تمام افراد قوانین خداوندی کی اطاعت کرتے تھے حتیٰ کہ خود حضور نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی قوانین کی اطاعت فرماتے تھے دوسری خصوصیت اس نظام کی یہ تھی کہ کوئی فرد کسی دوسرے فرد کا محتاج نہیں تھا رزق کے سچ خرچش میں ہارے کے لیے یکساں طور پر کھلے تھے کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں تھے اور تیسری خصوصیت یہ تھی کہ اس میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ختم کر دیا گیا تھا اور انسانی عصل و فکر پر وہی کی مستقل اقدار کے علاوہ اور کوئی پابندی نہیں تھی اس سے انسانی فکر کو اپنی نشو و کے پورے پورے مواقع حاصل ہو گئے آسمان کی آنکھ میں سفائی ارض پر اس سے زیادہ انسانیت ساز دور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور کیفیت یہ تھی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے تھے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہک کامل نہ بن جائے یہ نظام تھوڑی دور چلا اور فورسز آف ایکسپلائٹیشن نے اس کے سالی قوتوں میں پھر سار ابھایا اور رفتہ رفتہ دین کی جگہ پھر سے مذہب لگی میں اس وقت عزیزان مانتا اس تاریخی تحقیق کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ اس تبدیلی کے اسباب و عدل کیا تھے یہ بجائے خیش ایک مستقل موضوع ہے اور اگر میں نے اسے اس مقام پر ظلم کھیلا تو نہ صرف یہ کہ میں اپنے موضوع سے دور نکل جاؤں گا بلکہ قلت وقت کی بنا پر دونوں موضوع کش رہ جائیں گے جو حضرات اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہوں وہ میری تصنیف سلیم کے نام خطوط میں وہ خط ملازہ فرما لیں جس کا عنوان ہے اسلام آگے کیوں نہ چلے بہرحال حال و نحب کی قوتیں پھر ابری اور دین کے خلاف نبرد آزما ہو گئے ان کے پیش نظر اولی مقصد یہ تھا کہ عقل و فکر کی شرمیں گھوم کر دی جائیں سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں مفلوج کر دی جائے اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا یہ پھر تاریخی تفصیل ہے جس میں میں اس وقت نہیں جا سکتا اس وقت میں صرف اتنا اشارہ کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ وہ, جو وہ جسے ہماری تاریخ میں اشارہ اور متضدا کی کشمکش کو یوں بیان کر کے آگے بڑھا دیا جاتا ہے بڑھ جایا جاتا ہے گویا وہ دو فرقوں کی عقائد کی اویزش تھی وہ در حقیقت مذہب اور دین کی وہی کشمکش تھی جس کی طرف میں نے ابھی ابھی اشارہ کیا مذہب ایک لیبل ودا کرتا ہے اور مسلسل پروپیگنڈا سے اسے اس قدر گھنانا اور نفرت انگیز بنا دیتا ہے کہ وہ جس پر اسے چسپا کر دے عوام اس کے, اس کے خلاف عمر پڑتے ہیں مذہب کی طرف سے اس قسم کی لیبل تراشیوں نے کس قدر تباہیاں مچائی ہیں اس کے لیے تاریخ میں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں تین چار صدیاں پہلے یورپ <تصفح> کی اس تاریخ کا سامنے لانا کافی ہوگا جس میں مذہب اور اقلیت کی مار کا آرائیاں انسانیت کے خون سے لکھی ملتی ہیں گیٹے نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ واشت انگیز منظر وہ ہوتا ہے جب جہالت امل میدان میں آ جائے کیا بات ہے سب سے زیادہ واشرت انگیز منظر وہ ہوتا ہے جب جہالت عمل میدان میں آ جائے مذہب کی عقل پرستی کے خلاف جنگ کسی قسم کے وحشت و بربریت کے لرزہ انگیز مناظر پیش کرتی ہے خواہ وہ کسی زمانے میں لڑی گئی ہو اور فری کے مقابل کوئی سی قوم اور کوئی سا مذہب بھی کیوں نہ ہو ہماری تاریخ میں بھی عقل و فکر اور علم و بصیرت کے چراغ گل کرنے کے لیے اسی قسم کے جھٹکے چلے اس میں افراد کے ساتھ کیا ہوا اسے تو چھوڑیے انسانیت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ان لوگوں کی کتابوں کا ایک ایک ورق طلب کر دیا گیا جب اس بحران میں ذرا کمی ہوئی تو رہی سہی کثر تصوف کی برفانی سروں نے پوری کر دی تاریخ فلسفہ سے واقف حضرات کی حقیقت سے بے قبر نہیں کہ تصوف خواب کسی نام سے معصوم اور کسی پیکر میں جلوہ فرما ہو در حقیقت افلاطوم کے اسی نظریہ کی صدائے باغ ہے جس کی روح سے اس نے کہا تھا کہ حواص کے ذریعے حاصل شدہ علم قتل قابل اعتماد نہیں ہوتا قابل اعتماد وہی علم ہے جو باطنی طور پر حاصل کیا جائے اس طرح مذہب اور تصوف دونوں نے مل کر علم اور عقل کے چراغ گل کر دیے اس کا نام دین کی خدمت رکھا مشہور مغربی مفخر لاپ نے کہا تھا کتنی عجیب باتیں ہے یہ کہا جاتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ جو لوگ وحی کا چراغ روشن کرنے کے لیے عقل کے دیے بجھا دیتے ہیں وہ در حقیقت عقل اور وہی دونوں کے چراغ گل کر دیتے ہیں <صحیح> ہماری تاریخ اس حقیقت کی نمایاں مثال ہے یہاں عقل و فکر کے چراغ گل کرنے کے لیے جو کوششیں ہوئی ان سے یہ چراغ تو گل ہوئے ہی تھے ان کے ساتھ ہی قرآن جیسی تندیل ہے جہاں تاب بھی ان کی تمام پرستیوں اور افسانہ ترازیوں کے فلوسوں میں اس طرح چھپی کہ اس کا صرف نام زبانوں پر باقی رہ گیا حقیقت ختم میں ابھی ابھی برادرانِ گرامی قدر تن کا آراہیوں کا ذکر کر رہا تھا جو گزشتہ چند صدیوں میں یورپ میں عقل اور مذہب کے مابین ظہور میں آئے ہیں اس کشمکش میں بظاہر ایسا نظر آتا تھا جیسے عقل پرستی کی تاریخ کامیاب ہوئی اور مذہب کو گرجوں کی پناہ گاہوں میں دبک کر بیٹھ جانا پڑا یہ ٹھیک ہے کہ عیسائیت کا وہاں یہی اشر ہوا لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے مذہب صرف مظلومہ خدا پرستی کا نام نہیں مذہب ہر اس تاریخ کو کہتے ہیں جو علم و عقل کے چراغ گل کرنے کے لیے اٹھے ہیں. اس نقطۂ نگاہ سے دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مذہب بڑا سخت جان واقع ہوا ہے قرآن نے جو کہا ہے کہ ابلیس کو قیامت تک کے لیے زندہ رہنے کی مولد دی گئی ہے تو اس سے یہی مراد ہے چنا چاہیے <تصفح> <تصفح> <تصفح> چنانچے ہوتا یہ ہے کہ مذہب کے کسی ایک پیکر کو شکست ہوتی ہے تو وہ کسی دوسرے پیکر میں نمودار ہو جاتا ہے اقبال کے الفاظ میں بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں اگرچہ پیر ہے آدم جواہ تو مناب یورپ میں عیسائیت کو شکست ہوئی تو مذہب ایک اور لبادہ اوڑھ کر مقابلہ میں آ گیا یہ غور طلب مقام ہے عزیزہ نے عیسائیت کو شکست ہوئی <تصفح> تو مذہب ایک اور لبادہ اوڑھ کر مقابلے میں آ گیا اس کے اس جدید لبادہ کا نام عوامی تاریخ یا ماس موومنٹ ہے جس طرح دور حاضر کے آلات جنگ سابقہ زمانوں کے آلات کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہیں اسی طرح مذہب کا یہ جدید لبادہ اس کے سابقہ پیکروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ محیب اور تخریبی ہے نازیزم فاشزم کمیونزم وغیرہ عوامی تحریکات مذہب کے انہیں جدید لبادوں کا نام ہے میں سمجھتا ہوں انہیں تاریخ کہنا غلطی ہے انہیں ہنگامہ یا شورش یا ہجان یا ایجیٹیشن کہنا زیادہ صحیح ہوگا تاریخ تو صرف ایک ہی ہو سکتی ہے یعنی کاروان انسانیت کا عقل اور وہی کی روشنی میں آہستہ آہستہ نسیم سحری کی خوش خرامیوں کے ساتھ اپنی متعینہ منزل کی طرف بڑھتے چلے جانا تاریخ صرف یہی کہلا سکتی ہے باقی سب جذباتی کلاتم خیزیوں کی وقتی ہنگامہ آرائیاں ہوتی ہیں جو شلاب کی طرح امڑتی ہیں اور چند دنوں کی قیامت خیز تقریب کے بعد وقت کے سمندر میں جا ڈوبتی ہیں یہی وہ ہنگامے ہوتے ہیں جن کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ اس پہل سبک سیر و زمین گیر کے آگے عقل و نظر و علم و ہنر ہیں خصو خاشا ایک تو یورپ کی یہ تحریکیں یعنی مشتل اور بے باک جذبات کے طوفانوں پر مبنی شورش میں بڑی ہماگیر گیر تھی دوسرے اس دور میں عام وسائل اثر و رسائل کی فراوانی ہے اس کی وجہ سے دنیا کا کوئی رشتہ بھی ان کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکا جب ان کے اثر و نفوذ کی عالمگیریت کی یہ کیفیت تھی تو ظاہر ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اس سے کیسے غیر متأثر رہتے اور اصل تو یہ ہے کہ مسلمان اس قسم کی جذباتی تاریخوں کی زد میں سب سے پہلے آنے والی قوم تھی ان کے ہاں صدیوں سے مذہب یعنی عقل و فکر کے خلاف جذبات پرستی کا دور دورہ تھا یہ تو وہ حق سے اڑ جانے والا یعنی ایکسپلوسو تھا جسے فتیلا دکھانے کی دیر تھی کہ وہ شولہ جوالہ بن جاتا آپ ہندی مسلمانوں کی سیاسی زندگی پر تائرانہ نگاہ ڈالیے اگر آپ اس مطالعہ کی ابتدا جنگ بلقان اور تراغ سے کر کے انیس سو پینتیس چھتیس تک اس کے ساتھ ساتھ چلے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک قوم نہیں تھی آتش سیال کا طوفانی دریا تھی جو ذرا ذرا سے اشتعال پر یوں بھڑک اٹتی تھی کہ سارا ماحول اس کی لپیٹ میں آ جاتا تھا لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کی شولا فشانیاں ٹھنڈی پڑ جاتی تھی اور دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی تھی کہ اس کی ان شر باروں سے اس کے ماحول میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی لیکن یہ خود رات کا ڈھیر بن کر رہ گئی لیکن کچھ عرصے کے بعد یہی رات کا ڈھیر پھر ایک جھکڑ بن کر اٹھتا اور ساری فضا کو طوفان آمیز کر دیتا اس طوفانِ بلا خیز کی برق رفتاریوں سے یوں نظر آتا جیسے وہ اس جہان سازگار کے محتم طریق قلوں کی بنیادوں تک کو ہرا کر انہیں خط و خواشا کی طرح نظر باد کر دیں گی لیکن تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہو جاتا کہ یہ طوفان انگریزی برف بگونے کا رقص تھا جو اپنے ہی گرد گھوما اور خود ہی تھک کر خاموش ہو گیا لیکن اس کے بعد اس کی یہ خاموشی وہ سکوت ثابت ہوتی جو سمندر میں تازہ تلام خیزیوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے اس کے بہرے بے کراں سے بنا انگیز مو اٹھتی اور یوں محسوس ہوتا گویا اس جہان پیس کی عوت سہر بے قرار کے سامنے جس کی حیثیت خراب سے زیادہ کچھ نہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ مضدرم و بے قرار موجیں باہم دیگر ٹکرا کر لڑکے دریا ہو جاتی اور سطح آگ پر ان کا نقش قدم تک دکھائی نہ دیتا اس قوم کی یہ سیما بھی کیفیت اس لیے تھی صدیوں کی مذہب پرستی نے اس کی اصل و فکر کی صلاحیتیں شامل کر دی اور یہ ہمتنجبات بن کر رہ گئی تھی سر نے زبان کے بارے بدلایا یہ کس کا نام ہو سر سید نے تاریخیوں کے کس حوالنا میں فکر کی کچھ شمیں روشن کرنے کی کوشش کی لیکن مذہب پرستی کے جھکڑوں نے انہیں تراغ تہے دامہ بنا دیا اقبال نے جب اس قوم کی ان بے مقصد ہنگامہ آرائیوں اور بلا تائوں نے منزل شہرانوردیوں پر نگاہ ڈالی تو اس کے جڑے درد مند سے ایک حک اٹھی اس نے انیس سو تیس میں الہ آباد کے مقام پر اپنے مشہور خطبہ سرارت میں آئے رم خردہ کے لیے منزل کا تعین کیا اور قوم کو اس پر متان اور سنجیدگی سے غور کرنے کی دعوت دی لیکن قوم جذبات کے ہجوم میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ کسی نے اس رازدان حیات کی اس سرائے رحیل کو در خر اعتناز نہ سمجھا اور اسے ایک شاعر کا تخیل اور دیوانے کا خواب کہہ کر حوالہ تنظ و مداح کر دیا اور خود پھر انہیں ہنگامہ آرائیوں کی انیس سو بتیس میں جب اقبال کو آل انڈیا مسلم کانفرنس کے سارانہ اجلاس کا صدر منتخب کیا گیا تو انہوں نے اپنے خطبہ صدارت کے آغاز میں قوم کی اس ہنگامہ خیز جذباتیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ایک طرف سے ہمارے کان میں یہ آواز آتی ہے کہ اگر ان حالات میں ہمارے لیڈروں نے قوم کے لیے کوئی متعین راہ عمل تجویز نہ کی تو اس وقت دوسروں کی نقالی سے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ رنگ لا کر رہے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم کا نوجوان طبقہ حواد زمانہ کے پہلے بے پناہ میں بلا سوچے سمجھے کود پڑے گا ایک طرف سے انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ آواز آ رہی تھی تو دوسری طرف سے ایک نوجوان انتہائے جوش و خروش میں یہ کہتا ہوئے آگے بڑھتا تھا کہ عمل کے لیے کسی متعین راستے اور سوچے سمجھے منصوبے کی ضرورت نہیں ہے دیکھتے ہیں وہی آواز جو آج آ جا رہی ہے ہمارے سامنے سن بتیس میں انہوں نے کہا تھا کہ قوم کے نوجوانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ اٹھ کے یہ کہتا ہے وہ نوجوان کے عمل کے لیے کسی متعین راستے اور سوچے سمجھے منصوبے کی ضرورت نہیں یہ سبق درست گاہوں کی منطق میں نہیں بڑھایا جا سکتا یہ جذبہ دل کی گہرائیوں سے ابھر کر سزا میں پھیل جاتا ہے تو اپنی منطق آپ مرتب کر لیتا ہے اس کے بعد حضرت علامہ نے فرمایا کہ ان شورش انگیزیوں میں آپ نے اس اجتماع کی صدارت کے لیے ایک مفکر کا انتخاب کیا ہے میرا خیال ہے کہ آپ نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ آپ کو اس حقیقت کا احساس ہوا ہے کہ ایسے وقت میں قوم کو ایک مفکر کی ضرورت ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جس قوم میں فکری صلاحیت نہیں رہتی وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے ان کے اپنے الفاظ جو میرے خیال میں آج پاکستان کے ہر در و دیوار پر تابندہ حروف میں لکھ دینے چاہیے یہ تھے کہ ویئر دیر از نو این پیپل پیرش اقبال کی یہ آواز خدا ہر قوم کی ہنگامہ آرائیوں کے نکارخانہ میں گم ہو کر رہ گئی لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ نو ٹرو وائس از ایور لاسٹ حق کی آواز کبھی صدا سدا بسہرا ثابت نہیں ہوتی تو ایک ایسا کان بھی تھا جس نے ان ہنگاموں سے دور بیٹھے یورپ میں اسے سنا اور اپنے صدق علم میں محفوظ رکھ دیا یہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح وہ محمد علی جناح وہ محمد علی جناح جو فکر و تدمپور کا مجسمہ متانت و سنجید جی کا پیکر صداق تو دیانت کا فشردہ اور اقبال کی اس مقدس دعا کی حسین آمین تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ سازی اگر حریف جمے بے کرا مرا با اس چراؤ بے ماؤ گوہر بدے ہماری ہزار سالہ تاریخ میں یہ پہلی سیاسی تاریخ تھی جس میں ہنگامہ آرائی اور شورش انگیزی کا شائدہ کاٹنا تھا یہ وہ تاریخ تھی جو پرانی فکر کی روشنی میں سکوت دریا میں بات کی سی خاموشی کے ساتھ جانب ساحل روان دوان چلی جا رہی تھی مانندے کہ کشاں بغریباں مردھار